امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطپات البلاغہ کے مکتوبات مکتوب نمبر چھیالیس یہ مکتوب حضرت علی علیہ السلام نے ایک عامل کے نام تحریر فرمایا ہے آپ تحریر فرماتے ہیں تم ان لوگوں میں سے ہو جن سے دین کے قیام میں مدد لیتا ہوں اور گنہ گاروں کی نخفت توڑتا ہوں اور خطرناک سرحدوں کی حفاظت کرتا ہوں پیش آنے والی محمد میں اللہ سے مدد مانگو ریت کے بارے میں سختی کے ساتھ کچھ نرمی کی آمیزش کیے رہو جہاں تک نرمی مناسب ہو نرمی برتو جب سختی کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو سختی کرو ریت سے خوش خلقی اور کشادہ روی سے پیش آؤ ان سے اپنا رویہ نرم رکھو کنکھیوں سے اور نظر بھر کر دیکھنے اور اشارہ اور سلام کرنے میں برابری کرو تاکہ بڑے لوگ تم سے بے راہ روی کی توقع نہ رکھیں اور کمزور تمہارے انصاف سے مایوس نہ ہوں والسلام